عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی وہ ہن آزمن صلی اللہ علیہ وسلم اعلی دخول مکہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہونے کا قطعی ارادہ فرما لیا اور اعظم فرما لیا کہ اب تو واپس نہیں جانا جب تک عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص اور انتقام نہ لے لیا جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آزم اور ارادے سے باخبر ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر موت کی بیعت کی سبحان اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرماتے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین آتے اور موت پر بیت فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین سے موت پر بیت لے رہے تھے میرے بھائی ایک صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جو اڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے اور موت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تیار فرما لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی سب کے سب اپنی جانیں فدا کرنے اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کیسے لوگ تھے آج سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کو جہاد کے احکام میں تردد اور تمل ہے خصوصی طور پر ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو مولوی بھی کہتے ہیں علماء بھی کہتے ہیں وہ جہاد کے مسئلے میں تردد اور تعمل کرتے ہیں اور جہاد کرنے والوں کے خلاف بکواسات کرتے ہیں اور ان کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اللہ اکبر کیسے حالات ہیں میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس موت پر بیت لینے کے اس طریقے کو اللہ جل جلالہ نے پسند فرمایا اللہ جل جلالہ اس سے خوش ہوئے اس مناسبت سے سورہ فتح کی یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر تحقیق حقیقتاً اللہ راضی ہوئے مؤمنین سے جس وقت وہ آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے فعال امافی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر ان کے دلوں میں جو اخلاص کا جذبہ تھاٹے مار رہا تھا اسے جانچ لیا جان لیا اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں موجود اخلاص نیت کو جان لیا اگرچہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں لیکن واقعی طور پر ظاہر میں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے اظہار کو جان لیا آزما لیا فان ضلع سکینت اس اخلاص کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی ان کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا وسا بہم فتح قریبا اور اس اخلاص کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح قریب عطا کی ایک سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مکہ ان کے لیے کھول دیا عمرہ انہوں نے کیا اور اس کے بعد پھر ایک سال بعد مکمل طور پر مکہ فتح ہو گیا اومن سمدھاد مبایات بھی رضوان اس لیے اس بیعت کو بیات رضوان کہا جاتا ہے میرے بھائیوں اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص نیت کا بہت بڑا اثر ہمارے اعمال پر پڑتا ہے اگر ہم اپنے کام میں اپنے کاز میں اپنے مشن میں اپنے مقصد میں مخلص ہوں گے تو اللہ تعالی کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی انسان کے لیے یہ بہت بڑی مدد اور نصرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کے سلسلے میں مطمئن ہو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں آج کل پہلے بھی ہوتا تھا انسان ہے کہ ایک پروگرام میں اور ایک مقصد میں جی ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں لیکن ان کو اطمینان حاصل نہیں جہاد کے میدان میں آئے ہوئے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہے اجی مولوی صاحب اجی مفتی صاحب فلان مولوی صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ کا جہاد پاکستان درست نہیں ہے فلان مفتی صاحب نے تو فتوا دیا ہے کہ یہ غزوہ ہند کا جو فتویٰ آپ حضرات نے دیا ہے یہ جہالت ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ آئی آئی نے تصدیق نہیں فرمائی اللہ اکبر ارے بابا آپ اس جہاد کے میدان میں آئے ہیں دس سال آپ کو ہو گئے ہیں آپ کو آج تک اطمینان حاصل نہیں آپ کا دل آج تک مطمئن نہیں اب کیا, کیا جائے اس لیے میرے بھائیو اللہ جل جلالہ نے جو نعمت جو رحمت صحابہ کرام پر نازل فرمائی اس پر آپ توجہ کریں فال ممافل ان کے دلوں کے اخلاص کو اللہ نے جان لیا فانزل سکینت علیہ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں اطمینان اور ان کے دلوں میں سکینت ڈال دی جب انسان کے دل میں اپنے مقصد کے سلسلے میں اپنے پروگرام اور مشن کے سلسلے میں اطمینان ہو میرے بھائیوں میری بہنوں تو وہ اپنی جان لڑا دینے پر اپنی جان قربان کر دینے پر پریشان نہیں ہوتا اس کے بال بچے قربان ہو جائیں سب کچھ قربان ہو جائے آخر وہ خود بھی قربان ہو جائے تو مطمئن ہوتا ہے اس لیے کہ وہ جس مقصد کے لیے نکلا ہے اس پر اس کا دل مطمئن ہے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں اپنے مقصد اور اپنے منصوبے پر مطمئن ہونا چاہیے اور اللہ تعالی سے یہ اطمینان اور یہ سکینت قلب ہمیں مانگنی چاہیے نہیں تو وہی بات ہوتی ہے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا دس سال سے ان کی خدمت مبارک میں موجود تھا ایک دن کہنے لگا کہ حضرت فلان پیر تو ہوا میں اڑتے ہیں اور فلان پیر تو پانی پر چلتے ہیں جبکہ آپ کی کوئی ایسی کرامت میں نے نہیں دیکھی تو جنید بغدادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہوا میں اڑنے کی بات ہے وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے پانی میں چلنے کی بات ہے تو مچھلی بھی تیرتی ہے یہ تو کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہ ہوئی تم مجھے یہ بتاؤ کہ دس سال سے تم میرے ہاں رہ رہے ہو کبھی بھی تم نے شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھی کا نہیں استاد جی پھر صاحب ایسی کوئی بات تو میں نے نہیں دیکھی تو انہوں نے فرمایا القام فوق الفی کراما کتاب و سنت اور شریعت مقدسہ پر استقامت یہ ہزار کرامتوں سے زیادہ ہے ہزار کرامتوں سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے میرے بھائیوں ہم جہاد کے میدان میں موجود ہیں ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے نئے نئے فتو سے پریشان نہیں ہونا چاہیے ارے اللہ کے بندے جس وقت تم جہاد کے میدان میں نکل رہے تھے تو کیا سوچ کر نکلے تھے یہی سوچ کر نکلے تھے نا عمارت اسلامیہ کا سقوط پاکستان کی آئی ایس آئی نے کروایا پھر یہ عمارت کو قائم کرنے والے سہارا دینے والے اور عمارت کے لیے جانے قربان کرنے والے قبائل کی طرف آئے تو امریکہ کے اشارے پر یہ مجاہدین سب کے سب دہشت گرد ہوئے اور ان کے خلاف اپریشن شروع ہو گئے تو آپ کا ایمان جو ہے مارنے لگا اور جوش میں آ گیا اور آپ نے ہجرت کر لی بھائی جو بات اس وقت تھی وہ بات آج بھی ہے آج بھی آپ امارت کے مجاہد ہیں ملا محمد عمر رحمہ اللہ کی بیت میں ملہ اختر محمد منصور شیخ حبت اللہ اخن زادہ اللہ ان کی بیت میں آپ موجود ہیں القاعدہ کے جو اکابرین تھے ان کے لیے آپ کا دل جلتا تھا اور آج بھی جلتا ہے یہ جو پاکستان کے طالبان اور پاکستان کے مجاہدین کھڑے ہوئے یہ تو دراصل اسی نیک مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ہمارے مجاہد بھائیوں اور ہماری مجاہدہ بہنوں پر پاکستان کی آئی ایس آئی امریکہ کی اتحادی بن کر ظلم و ستم ڈال رہی ہے چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ جہاد کے میدان میں نکلے تو آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے بلکہ آج تو ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ فتو کی مار بھی پڑ رہی ہے مجاہدین پر تو گویا کہ کمزور ہونے کی بجائے آپ کے ارادے اور آپ کے عزائم مضبوط ہونے چاہیے ہم جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ کل بھی نیک تھا آج بھی اچھا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک عمدہ رہے گا ہمارا مقصد اپنے مجاہد بھائیوں بہنوں اور اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں کی حفاظت اور تحفظ تھا اپنی جانیں قربان کرنا ہم اس کے لیے سعادت سمجھتے تھے کل بھی اور آج بھی الحمدللہ تو ہمیں جھکنے کی رکنے کی تھکنے کی یا بکنے کی اجازت بالکل نہیں ہے اولا تہینوں ولا تہزن وَلَا انتم العلون کن إِن تمین سست مت ہونا کمزور مت ہونا اپنے شہیدوں کو زخمیوں کو اور اسیروں کو اور ان کی کسرت کو دیکھ کر پریشان مت ہونا غمگین مت ہونا وان تم العم ان تم مومنین اگر تم مسلمان ہو حقیقت میں ایماندار ہو اور حقیقت میں تم اپنے ارادے عظم اور مقصد میں سچے ہو تو تم غالب رہو گے کیا ہوا اگر پاکستان کی سرزمین سے تمہیں نکال دیا گیا اور افغانستان کی سرزمین میں یا دوسری زمینوں میں آپ در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں کیا ہوا کیا آپ پیغمبر سے یا ان کے صحابہ سے افضل ہیں نا اوزب ہرگز نہیں پیغمبر علیہ السلات وسلام کی وفات اپنے وطن میں نہیں ہوئی اگر آپ کی وفات اور آپ کی شہادت دیار غیر میں اور اپنے وطن میں نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک غیر اختیاری سنت ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں بے وطنی کی موت بے وطنی کی شہادت یہ تو پیغمبر اور ان کے صحابہ کرام کی ایک سنت ہے ایک امتیازی خصوصیت ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے میرے بھائیو چونکہ ہمارا یہ درس مختصر ہے اس لیے موضوع سے نکلنا مناسب نہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے ارادوں میں اور مقاصد میں مخلص بنا کر مضبوط فرمائے جب ہم اپنے ارادوں میں مضبوط ہوں گے انشاءاللہ اللہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا اور جب اطمینان قلب نصیب ہوگا تو ہماری ہمتوں میں ہمارے حوصلوں میں مضبوطی اور استحکام آئے گا جس کے نتیجے میں فتوحات ہوں گی انشاءاللہ شاء اللہ جناب ابوالکلام آزاد کی ایک تقریر بہت مشہور ہے جسے منٹ کی تقریر کہا جاتا ہے الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ کسی ریلوے اسٹیشن پر رکنا چاہتے تھے لیکن وقت زیادہ نہیں تھا اور ان کے جو حامی تھے ان کے منتظر تھے چنانچہ ایک منٹ میں ریل سے اترے اور ایک منٹ میں پھر ٹرین پر چڑے اور ایک منٹ میں انہوں نے تقریر کی وہ تقریر آج بھی ان کی کتابوں میں محفوظ ہے غبار خاطر تذکرہ وغیرہ کتابیں میں نے پڑھی ہیں لیکن اب کون سی کتاب میں ہے یہ میرے ذہن میں نہیں ہے اور ان کے سلسلے میں جو سوانح حیات لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں بھی یہ تقریر مل جاتی ہے انہوں نے کہا اے جوانوں اگر آپ اپنے مشن میں مخلص ہیں تو اس پر ڈٹ جائیں پہلے آپ اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور سوچنے کے بعد جب آپ اپنے مشن میں مطمئن ہیں تو اس پر ڈٹ جائیں بس سلام بس اتنی سی تکلیف تھی تو میرے بھائیوں ہمیں بھی سوچنا چاہیے غور و فکر کرنی چاہیے کہ آج کل کی حکومتیں آج کل کے ابلیس نما جو انسان ہیں یا انسان نما جو ابلیس ہیں جو مسلمانوں کی جان و مال پر مسلط ہیں یہ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر رہے تو یہ جمہوریت نواز قسم کی پارٹیاں اگر آج ان حکمرانوں پر اسلام کا لیبل چسپا کرنے میں اور لگانے میں مصروف ہیں تو وہ تو ان کا کام ہے منافقت خیانت جھوٹ دغابازی بازی فریب کاری لیکن آپ تو ایک مسلمان ایماندار یا مجاہد ہیں مجاہد ہو کر یا مہاجر ہیں یا انصار ہیں ایک پکے ٹھکے نظریاتی اور فکری آدمی ہیں بھائی ہیں یا بہن ہیں تو آپ کو ان جمہوری بدماشوں اور بچے جمہوروں کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے بلکہ آپ کو کتاب و سنت کے مطابق جو جد و جوت پوری دنیا میں جاری ہے یعنی دعوت اور جہاد اس میں لگے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی محبت دین کے لیے قربانیاں دینے اور آخیر وقت تک خون کے آخری قطرے تک آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے اس زمانے کے جمہوری فتنوں سے عدم تشدد نامی فلسفوں کے فتنوں سے اور ہر قسم کے نئے نئے پیدا ہونے والے فتنوں سے ہم سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے وصلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد والمائن سبحان کلحمد السلام والسلام عليكم رحمۃ الله وبرکاتہ